اور عضلفورت وہ عزل بہارت یہ سپاہے سورہ انفطار کے یہ پہلے آ جاتے ہیں سورہ انفطار ہجرت سے پہلے نظر ہونے والے صورتوں میں سے ہیں سرح مبارکہ میں ایک رکو انیس آیاتیں اسی قدیمات تین سو ستائیس حروف ہیں مسند احمد اور ترمیزی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساد فرمایا فطرت و عزت یعنی جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سرح تقویر سرح انسطار اور سورہ ان کو پڑھیں اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے روز قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا درا سب آ جائے گا اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ انسان جس رب نے تجھ کو وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور آزاد یہ گرتا ہے اس کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے انصاف کرنے والا نہیں ہے اس کے کرن کے معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تو اس کے انصاف سے بے خوف ہو جائے پھر انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تو کسی غلطی میں اتنا نہ رہو تیرا پورا نام اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیرے تمام خراکات اور سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں آخر میں پورے زور کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یقیناً رود جزا پر پا ہونے والا ہے جس میں نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بدلوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا اس روز کوئی کسی کی کام نہ آ سکے گا فیصلے کے اختیارات تمام تر اللہ ہی کے دست قدرت میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ ان کے آمد کے تناظر میں یقیناً انصاف فرمائے گا چرشاد بتا د سنا فت جب آسمان ہٹ جائے گا گم تو سلط اور جب تارے بکھر جائیں گے وہ ازل بہار فجرت اور جب سمندر پہاڑ دیے جائیں گے یا چلا لیے جائیں گے اس لیے کہ زلزلہ وقع ہوگا اور اس زلزلے کے حد صرف یہ نہیں کہ زمین کا خوش حصہ ہوگا بلکہ سمندر بھی اس سے متاثر ہوں گے اور سمندروں کے اندر بھی ایسے توہیانی برفا ہو جائے گی جس تو کی وجہ سے سمندر کا پانی پھٹ جائے گا ادھر کا ادھر ہو جائے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا اپنے حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا وہ زل قبور اور جب عبری کھول دی جائے گی علی متن سننا قدمت و اخورت اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا طرح معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا کچھ کرتا رہا ہے اور اب اس کے سامنے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یا انسان, انسان ماغرک بے رد کل کریم کس چیز نے تجھے اپنے اس ربی کریم کے طرف سے رکھا ہے الزیبو خلق کا جس نے پیدا کیا فادل کا پھر تجھے درست کیا سورت جس سورت میں ماشا اب وہ جو بک تجھے جوڑ دیا کوئی بات نہیں بل تو بدین بلکہ تم لوگ انصاف کے دل کو جٹلا رہے ہو یعنی یہ باتیں ہیلے اور بہانے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم کے ممکن ہو اور اس دھوکے میں بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ تم اپنے عقلوں پر اللہ کے حکموں سے زیادہ اعتبار کرتے ہو وہ ان نالے اور بے شک ہے تمہارے اوپر ہمارے نگراں مقرر تیرام معزز کا لکھنے والے یا تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم ما تفالون جو کچھ تم فعل کرتے ہو جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اور انجام کر انسانوں کا یہ ہوگا کہ ان البرفی نعیم یقین نیک لوگ نعمت میں ہوں گے وہ الفجار لفی جہین اور بے شک فرمان لوگ جہنم میں ہوں گے یوم الدین جس میں ان کو قیامت کے دن داخل کر دیا جائے گا اور داخل ہونے کے بعد وَمَا هُمَا وہ نہ ہوں گے اس سے غائب ہو جانے والے کہ بے کہیں کونے کدرے سے نکل کر کے باہر جا کر غائب ہو جائے ایسی بھی کوئی بات نہیں وہ ماں ادورا کما یوم اور تجھ کو کیا معلوم کہ وہ روزے انصاف یا روز محشر کیا ہے ادورا کما یوم الدین پھر تجھے کیا معلوم کی وہ روزے معاشر کیا ہے یوم اس دن لا کوئی شخص کسی چیز شخص کا مالک نہیں ہوگا جو اس کو فائدہ پہنچا دے یا اس پر سے بوجھ کو ہٹا دے یا اس کو ناکامیوں سے بچا کر کامیابیوں سے امکنار کر دیں امر و یوم اور فیصلہ اس دن بالکلیہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا اور کوئی شخص اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین